ایمان سے کہتا ہوں یہ جی ساقر پتا میرے سامنے بیٹھ کر صرف ایک سطر پڑھ دے مشارا کچھ صرف ایک سطر اور صرف ایک سطر چیلنج کرتا ہوں کتابوں میں ہر بات لکھی آتی ہے لیکن ہمیشہ علم والے کا کام ہے کہ اس سے چننا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے آلم کا کام کیا ہے چننا ہر بات کو پڑھ کر سنانے والا عالم نہیں ہوتا عالم وہ ہوتا ہے جو غلط اور صحیح میں فرق سمجھتا ہو اس کو عالم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے جو غلط کو پڑھتا رہے ہے اور صحیح کو بھی پڑھتا رہے غلط کو بھی اٹھاتا رہے صحیح کو بھی اٹھاتا رہا ہر طرح کا ملبہ لوگوں کے سامنے ڈالتا رہے ایسے بڑھے کو عالم نہیں کہتے عالم وہ ہوتا ہے جو تمیز رکھتا ہو یہ غلط لکھا ہوا ہے یہ صحیح حفیظ ابن آس اس سے نقل کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کا شعور یہ لوگ نہیں کرتے کہ یہ حضرات صنعت ذکر کرتے ہیں اصل بندے کا نام سارا کچھ ذکر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو پتا چل جائے کہ ہمارا کام تھا صرف نقل کرنا اب تمہارا کام ہے اس میں تمیز کرنا سنعت کو دیکھنا کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے صنعت اس کی صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اگلے بار جیسے تاریخ تبھی والے ہیں انہوں نے ساتھ شروع میں لکھ دیا انہوں نے کہا بھائی میں سب کچھ مواد ڈال رہا ہوں اپنی کتاب میں لیکن اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ ذمہ دار تم ہو میں لکھ رہا ہوں تمیز تم نے کرنی ہے آہا میں پوچھتا ہوں ملگون بتاؤ تو صحیح اتنا اندھے بن گئے ہو حضرت معاویہ کے بیٹے کو شرابی کہ یزید کو پلید پلید کہتے ہو اور اس شرابی کو امام کہہ کر حضرت معاویہ کے گھر والے پاک کر بکواس کر رہے ہو و موسم و مسلم مسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوه وأقرب للتقوى قلق الله تعالى مولانا العظيم النَّبِيُ الْكَرِيمِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا موضوع ہے یزید کے والدہ محت رضی اللہ تعالی عنہا اور ساقب رضا المعروف مصطفی گجران بالوی اور اس جیسے جاہلوں کا رد آپ <تصفيق> لوگوں کے مذہب کو یعنی مذہب عالیہ سنت کو اہل بیت کے متعلق غلوم اور جہالت والوں نے نقصان آہلِ بیت م... کرام کے متعلق حد سے بڑھ کر رافضیوں کی ترعقیدہ رکھ لوں اور پھر علم سے جاہل لوں علم سے بے خبر علم سے فارغ ہونے ایسے لوگوں نے تمہارے مذہب کو نقصان دیا ہے اب یہ ساکم رضا جو ہے نا یہ درس نظامی کو جانتے ہی نہیں یہ کیا چیز ہے علوم عربی سے اس کی کوئی واقفیت نہیں اردو خاں ہے کتابیں ادھر ادھر سے پڑھ کر اردو کے قصے جھوٹے سچے ذہن میں رکھ کر بیان کر دیتا ہے جس طرح کہ وہ ریونڈ والوں کے پاس ہے تارک جمیل بالکل یہ ہم پل اور مساوی ہے اور سب یہ گولی والے جو لوگ ہیں نا گولی والے تمہارے پوری تاریخ کی گوائیاں ہیں کہ وہ شرابی تھا وہ بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا اس کی پرورش ایک عیسائی قبیلے میں ہوئی اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی عمیر رضی اللہ تعالیٰ اور جا کے ایک قبائلی علاقے میں اپنی ماں محسوس کے ساتھ اپنے نانا بردل کی تربیت کے اندر اس نے شبدوز گزارے ہر پروان چڑھایا تو اس کی گود میں پلا ہے تو یہ کیا بنتا دوسری طرف تو وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود شریف میں پلے ہیں اور یہ عیسائی کی گود میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے اب یہ لوگ نا یہ بھڑوے پتہ کیوں ایسا کرتے ہیں اہل بیت کو فوراً ساتھ کیوں رکھ لیتے ہیں بتا کے عوام کے لیے دوسرے طبقے کی گستاخی تنقیس توہین وہ بالکل برداشت ہو جائے اور بری نہ لگے بھئی حال بیت کے مقابلے کوش ہے. یہ اسی طرح کا عمل ہے اور شر ہے جس طرح کہ وہابی لوگ انبیاء اور اولیاء کی توہین کرنا چاہیں تو خدا کو مقابلے میں رکھ لیتے ہیں اب خدا کو جب مقابلے میں رکھا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو چوڑے چمار سے بھی بدتر ہیں خدا کے سامنے وہ لانت پوے تم پر یہ کہیں نہیں آیا کہ خدا کے مقابلے میں خدا کے معظم بندوں کو چوڑے چمار کہنا شروع کر دو اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں دکھا کر پھر کہتا ہے وہ کان دلہ ہے و کہ موسا میری بارگاہ میں بڑی وجاہت اور شان والا ہے دیکھو قرآن کچھ کہہ رہا ہے لیکن وہ اپنا ایک خبیص فرضی ماحول بناتے ہیں اس ماحول میں خدا اور خدا کے بندوں کو مقابلے میں رکھ لیتے ہیں وہ خدا اور خدا کے بندے مقابلے میں نہیں ہوتے خبیز کو شرم کرو اسی طرح اہل بیت اور بنو یہ کوئی مقابلے میں نہیں ہیں جو مسائل ہیں وہ اس حد تک ہیں ہی نہیں کہ دین تک پہنچے باقی کون سی برادری ہے جن کے درمیان آپس میں جھگے اختلافات سب کچھ ہوتے ہیں کیا سجدوں میں نہیں آپ دیکھو تو صحیح قتل کار سب کچھ کرتے ہیں غرض ہے کہ جب میں نے یہ سنا نا میں تو آگ بگولا ہو گیا کیونکہ میں تو جانتا تھا اللہ کے فضل سے اب میں آج حقائق آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں جن سے دنیا بے خبر ہے بس چند لوگ ہی ایسے حقائق سے واقف ہوں گے کہ جو بہت زیادہ علم کے ساتھ وابستگی اور تعلق رکھتے ہیں تمہارے ایرے غیرے جو ہے نا یہ تو بالکل فارغ ہے ان کے علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ تمہاری جماعت پارٹیوں کے جو قائدین ہیں نا یہ فارغ ہے ان کو صرف ایجنسیوں نے مقتدہ پیشوا رہبر بنا دیا ہے باقی کچھ نہیں ہے حضرت بی بی میسون بنت بہ دل اللہ تعالی عنہ اب جب اللہ اور برو کبیر آگے ان کی شان سنیں گے ان کے قبیلے کی شان سنیں گے اور وہ بھی پھر رسول اکرم کی زبان شریف سے تو حیران ہو جائیں گے یہ بی, بی پاگ میں سین کے ساتھ اس لفظ کا معنی ہوتا ہے خوش روح خوش قامت یعنی حسین و جمیل اور لمبے قدر حسین قد والا محسوم کو کہتے محسوم ترجمہ ہے تو یہ بنو کلب قبیلے کی تھی کلب بنو کلب قبیلے کی تھی عجیب بات اللہ اکبر جو شروع میں وہ گزروں بھی جو ہے اس کی خفاصت سے آپ کو میں واقف کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بی بی پاک اسی قبیلہ مبارک سے ہیں جس قبیلہ مبارک سے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے محترمہ زوجہ محترمہ حضرت بی بی رباب ہیں جو حضرت بی بی سکینہ جن کا صحیح نام ہے سکینہ اور حضرت عبداللہ اللہ جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے اور چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے ان دونوں کی اماں جی حضرت بی بی رباب ہیں اور حضرت بی بی رباب بنو کلب قبیلے کی ہیں جس قبیلے کی حضرت محسوم بغیر تو کچھ تو شرم کرو کتنا ظلم کر رہے ہو امت کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہو اہل بیت کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہو اہل سنت کے ساتھ ابھی آگے چل کر بیان کروں گا تین بہنیں مبارک تھیں محیات یا محیات سلمہ اور رباب ایک بیٹی پاک مولا علی نے لی ایک بیٹی پاک امام حسن نے لی ایک بیٹی پاپ رباب حضرت امام حسین نے لی تو بنو کلب کبھی کی کے اس زلیل کمینے نے تو جس نے بھی یہ بکواس کی ہے اس نے تو اسحائی, اسحائی ثابت کیا نا معذ اللہ اب میں عجیب بات دکھاتا ہوں تاریخ ابن عساکر سے وہ نقل فرما رہے ہیں ابو الحسن داراقتنی کی الافراد سے بواستہ ابو بکر الخطیب البغدادی رضی اللہ تعالی نے حدیث مبارک توجہ حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک معجزے کی حدیث یہ بی, بی پاک روایت کرتی ہیں اپنے شوہر حضرت معاویہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ اپنے عساکر میں بی بی پاک کا نصب شریف سارا لکھا ہوا ہے بہت لمبا محسون بن تخدل بن انیف بن دلجا بن قنافہ بن عادی بن زہیر بن حارتہ بن جناب بن امر القیس بن حارتہ بن زہیر بن جناب بن حبل بن عبداللہ بن کنانا بن بکر بن عوف بن ازرا بن زید اللات بن روفیدہ بن سور بن کلب الکلبیا وہ بڑی دور تک لے گئے اوپر کتنے دادا تک لے گئے کہ متعلق لکھا ہے کیا نت امراتن نبی بہت عقل مند بی تھی یہ حافظ ابن اثاکر محدث لکھ رہے ہیں گجرم بھی جاہل نہیں لکھ رہا جن کی اسی جلدوں میں تاریخ ہے تاریخ دمشق وہ امام لکھ رہے ہیں اب وہ حدیث وہ یہاں سند کے ساتھ موجود ہے حدیث کے الفاظ ہیں سکون و قومن یلال و فسم خیرا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ خسی ہو جائیں گے تو ان کا خیال رکھنا یعنی ان کو نہ واجب القتل سمجھنا اور نہ ہی سمجھنا کہ اس سے غیر مسلم ہو گئے اور مسلم معاشرے سے ان کو نکالنا نہیں مسلمانوں مسلمانوں والا خیال ان کا ضرور رکھنا ہے اگرچہ وہ ان کا جو کام ہے وہ جرم ہے کام ان کا حرام ہے لیکن پھر بھی ان کو اسلام سے نہیں نکالنا اس حدیث مبارک کو کیونکہ اس میں آپ علیہ السلّہ السلام نے مستقبل کی خبر دی کہ ایسا ہوگا تو جو آپ علیہ السلّہ السلام مستقبل کی خبر دیں تو وہ بن جاتا ہے معجزہ تو یہ آپ کا معجزہ جو ہے نا اس معجزے کو امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے الخصائص کوبرا جو حضور کے معجرات پر لکھی ہے اس کے اندر اسی روایت کو اسی سند کو بی بی پاک کی ہی روایت کو نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ معجرا ہے یہ غیر مسلم اور عیسائی کی روایت ہے کتوں کو اتنا پتہ نہیں یہ کتے تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو حدیث کی سند میں کسی کافر کا کیا کام ہے اور پھر یہ بچے ہیں امام جلال الدین سیوتی الخس القبر بتا دیتا ہوں باب و اخبار ہی صلی اللہ علیہ امتہل خشتی پورا باب بنایا اور اس کے تحت وہی حدیث لائے جس کی روایت کرنے والی سیدہ میسور بنت بہادل ہیں ان کے شاگرد امام جلال الدین سیوتی کے بہت بڑے سیرت نگار محد صحافظ رشاد میں محمد بن یوسف صالحی مشکلات میں یہ سیرت کی کتاب ہے دس بارہ جلدوں میں تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجرے کے طور پر وہی اپنے استاد والی بات بے آئین نہیں کر دی الباب الحادی و ستون اکسٹ باب باپ اکسٹھواں باب بنایا تو وہی حدیث نقل کی اور سارا کچھ کیا تو یہ سائنس نقل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من میں ذالق بے شعور سب سے یہی ہمارے امام لوگ تھے شعور آج پیدا ہوا کسی ڈھگے کو جس کو عربی نہیں آتی ایمان سے کہتا ہوں یہ ثاقب رضا میرے سامنے بیٹھ کر صرف ایک سطر پڑھ دے میں سارا کچھ چھوڑنا صرف ایک سطر اور بھی صرف ایک سطر چیلنج کرتا ہوں اور شرم نہیں آتی لوگوں کے سامنے امام مقتدا پیشوا قائد بن کر بیٹھ جانا یہ مبلک اعظم فلان بس ہماری بدنسیبی اس قوم کی ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ سب سے بڑا امام انگریز ہے فرنگی یہودی ہے اور پھر اس کے نیچے غلام اور ٹٹو اور کتے ہیں بس وہ امام بنے ہوئے ہیں قوم چل رہی ہے نہیں اس کا مطلب یہ صاف نکلا کہ ابھی بھی پاک کا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا جبکہ یہ خاندان یہ خاندان حضور پاک کی شری اور دین کی خدمت میں آیا اسلام قبول کیا تو پھر کفر کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب بات سمجھ نہ ذرا اللہ و اکبر بڑو کبھیرا بنو خلق. یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ یہ طلاق دے تھی اور عیسائی والی بات تو اس نے اپنی طرف سے بکواس کی ہے وہ جو طلاق دے دی حضرت معاویہ نے اور وہ بی, بی پاک چلی گئی فلا یہ کہاں سے اس نے لیے کسی اردو لکھنے والے سے لی اور کسی اردو لکھنے والے دجال کے بیٹے نے کہاں سے لی وہ میں بتاؤں گا وہ ساری خدمت بتاؤں گا عجیب بات ہے ان شاء اللہ جی توجہ ہے اب میرے بھائیوں سنو بنو کلب عرب کا اتنا بڑا قبیلہ ہے وہ بہت علاقوں میں پھیلا ہوا ہے اور اسلام سے پہلے پھیلا ہوا تھا حتہ کہ مصر تک چلے گئے ادھر ادھر بلو کلب قبیلے والے اب کسی شاخ کا جو بڑا بنا اس شاخ کا اس اپنے بڑے کی وجہ سے نیا نام پڑ گیا نیا نام پڑ گیا نیا نام جیسے راجپوت ہیں تو کہتے ہو جی ان کی مختلف اللہ ہے وہ فلانے, وہ فلانے کے ہیں وہ فلانے کے ہیں وہ فلانے کے ادھر سے مشہور ہو گیا وہ ادھر سے مشہور ہو گیا وہ ادھر سے مشہور ہو گیا تو بنو کلب قبیلے جو ہے نا اب یہ مشہور ہو گیا ادھر ادھر سے اللہ اکبر و کبیرہ اب لمبی کہانی ان کی نہیں سنا سکتا میں لیکن اتنا سناتا ہوں کہ اس قبیلے کا اللہ اکبر و ایمان سے کہتا ہوں کیا میں بتاؤں تم سنتے جاؤ گے تم مست ہوتے جاؤ گے اس قبیلہ کا سب سے پہلے شخص کا بتاتا ہوں اسلام میں کون آیا لیکن اتنا ذہن میں رکھو کہ زمانہ جہلیت جب تھا تو اہل عرب بہت بت پرست لوگ تھے آپ علیہ السلام کے بٹیرے ادھر ادھر جو بھی تھے خاندان قبائل آپ کے تو کسی نہ کسی رنگ میں ضرور بڑے بنتے ہیں نا کسی بھی شاخ سے ہوں کسی نہ کسی دادے میں شریک ہوتے ہیں یہ بتپرست لوگ تھے بنو کلب قبیلہ جو ہے نا آگے جا کر ایک شاخ ان کی عیسائی بن گئی اب ان کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ بت پرستوں سے نکل کر آہل کتاب میں آگئے اور آپ کو پتا ہے کہ مشرقوں سے اہل کتاب اچھے شمار ہوتے ہیں یہ ہمارے اسلام کا پکا مسئلہ ہے اچھے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالم ہمارے دین میں کافروں کے ساتھ نرمی کا جو حکم دیا ہے وہ مشرق نہیں ہے وہ اہل کتاب ہے ان, گھر با... ان کے گھر ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا ان کا ذبا کیا ہوا جانور حلال ہونا وغیرہ وغیرہ یہ صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے جو مشرق بت پرست لوگ ہیں ان کی تو کچھ حلال نہیں ہے تمہارے لیے تو بتائیں بلکہ یہاں پر یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آپ علیہ سلاد و تسلیم پر جب پہلی واہج اتری تو آپ علیہ السلاح جب تشریف لے گئے ایک شخص مبارک کے پاس اور اپنا حال سنایا اور انہوں نے پھر بتایا کہ یہ ناموس نبوت ہے جو پچھلے نبیوں پر بھی اترتی رہی یہ واہج ہے وہ شخص عیسائی تھے حضرت ورقا بن نوفل جو بعد میں مسلمان ہو گئے یہ شرف ان کو حاصل ہے خیر اب پہلے شخص یہ دخلت فی قلب تھی کلب من آسر الجاحلی کبیل قلب کے اندر نصرانیت آ گئی جو نسرانی بنے عیسائی بنے بدھ پرستی چھوڑ کر ان میں ایک شخص فراف بن ہے ان کی صحبزادی محترمہ سیدہ طیبہ نائلا بن تھے جو سیدنا عثمان غنی پاک کے گھر والے زوجہ محترمہ تھے اور جب آپ شہید ہوئے تھے تو انہی کی انگلیاں مبارک کاٹی گئی یہ نائلا یہ فرافیسا کی بیٹی تھی بس سے آپ اندازہ لگا لو جس پاک کے گھر میں دو شہزادیاں رسول اکرم کی ہوں انہیں گھر شریف میں جو بی, بی پاک آئی ہوں گی وہ کیا شان کی مار یہ ونوکلب کی تھی یہ بنو کلب کی تھی جہاں کی جس قبیلے کی حضرت بیوی بی محسون تھی اسی کی اگلے شخص ہیں امر ال بن عدی اللہ اکبر سننا ذرا کور کرنا اور تھتھے کا حال دیکھنا کیا بنتا ہے میں تھتھا ایکسپریس تو نے اپنی جہالتیں تو بکھیر لی اب علم کی طرف سے مار پڑتی دیکھو کیا ہوتا بنو کلب قبیلے کے پہلے شخص جو اسلام میں آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے شخص وہ حضرت زید بن تھا تھے جن کو رسول اکرم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا جو ہے وہ پھر صدر اسلام کان امن اول من امن ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤلا زید ابن و حارث الکلبی الکلبی الکلبی, الکلبی اللہ کان القال الح زید ابن و محمد زید بن حارثہ بنو کلب کبھی لے گئے تھے حضرت بی بی محسوس کے کبھی لے گئے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے مسلمان قول موجود ہے بہت سی روایتیں ہیں سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے حضور کے سامنے اسلام قبول فرمایا وہ حضرت زید بن حارثہ تھا اب کچھ کہتے ہیں حضرت صدی اکبر تھے کچھ کہتے ہیں مولا علی تھے کچھ کہتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ کبراہ تھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مردوں میں سے آزاد مردوں میں سے صدی اکبر پہلے تھے آزاد بچوں میں سے مولا علی پہلے تھے آزاد عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ کبراہ پہلی تھی اور غلام بچوں میں سے حضرت پہلے تھے توجہ ہے اکبر یہ وہی زید بن حادثہ ہے جن کے متعلق پوری امت میں یہ مشہور ہے ہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاک رسول کے محبوب تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ تھے اسامہ بن زید حضور نے ان کو بھی اپنا محبوب بنایا बنایا, Bea, ان کو کہا ب جاتا ہے حب بن زید ہضور نے کان یو ام میں رو ہوں آپ لائی سلام سلام جب جب جب جب جب حضرت زید بین ہارو کسی لشکر میں بھیجتے تھے تو آپ حضرت زید بن ہارشہ کو فوجی دستے کا بڑا اور امیر بناتے تھے ان کے اندر جو بھی شامل ہوتا تھا اس کو بڑا نہیں بناتے تھے بتاؤ آپ نے ایک بار بخاری مسلم کے اندر ہے آپ علیہ السلام نے ایک بار حضرت اسامہ کو امیر دستہ بنایا کسی نے اعترال لگایا آپ نے فرمایا تم اس کے باپ پر بھی اعترال کرتے تھے اس پر بھی کر رہے ہو مجھے اللہ کی قسم ہے اس کا باپ بھی امیر بننے کے قابل تھا یہ بھی امیر بننے کے قابل ہے بخاری مسلم میں اللہ حضور بخاری مسلم میں ہے بھائی سنتے تو جاؤ بنو قلب قبیلہ کیا شان رکھتا ہے قلب عربی میں کہتے ہیں کتے کو بڑے بڑے شیر کو چیتے کو جو جارحیت کرتے ہیں چیڑھاڑ کرتے ہیں جن کو درندے کہا جاتا ہے یہ بنو کلب قبیلہ جو تھا پیچھے بڑا لڑا تھا تو یہ جتنے بڑے ان کے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ سب کے نام کسی کا نام کلب کسی کا اسد, اسد, اسد کسی کا کچھ ایسے نام رکھتے تھے ہاں جی تاکہ مخالف ہمارے نام سے ہی خوف زدہ ہو جائے یار کہ کی کیا بڑا آ رہا ہے تو یہ کلب قبیلہ توجہ ذرا توجہ ہے یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بی بی میسور جس قبیلے کی ہیں اس قبیلے کا جو کتا ہے یہ تھتھے جیسے لاکھوں بیٹھے ہوں تو اس کتے برابر بھی نہیں ہو سکتے آگے چلو توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ اگلے شخص سعد بن کولی کل یہ شخص مسلمان ہوئے سعد بن کولی کل یہ مکہ میں رہتے تھے پیرے ہجرت کی جنگ عہد میں شہید ہوئے اور بھڑوے سنتے تو جاؤ ہو سے کہتا ہوں جو کتے کی طرح بھوک رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہے ہڑکے کی طرح بھونکتے ہیں دیکھتے نہیں سامنے کون ہے ناشیز کا نام سنے اور دہشت نہ آئے پھر کیا فائدہ بولنے کا بھیا ہمیں ہاں انشاءاللہ جو جہاں بیٹھا ہوگا اس پر دہشت ساری ہو جائے گی یہ چشتی کا بیان ہے وہ بس چپ چپ چپ چپ چپ چپ چپ دیکھو اللہ کا فضل اللہ کا بلو توجہ ہے سنیے ہجرت کے بعد کل قبیلے کے اور بہت نامور صحابی حضرت دہیا قلبی ہیں یہ ورسا صحابی ہیں حضور فرماتے ہیں میرے پاس جب بھی جبریل یا دہیا قلبی کی شکل میں آئے اور کتے بخاری مسلم نہیں پڑی ممبروں پر بیٹھنے کے جذبے ہیں آتا جاتا کچھ نہیں عربی کے یتیموں خدا کا خوف کرو یہ دیکھو دہیا قلبی مشہور بندے ہیں کہ نہیں سچی بتا ان کو کیا کہہ رہا ہو قلبی کیا کہہ رہے ہو وہ قلب کے ہیں تو قلبی کہہ رہا ہو بی بی محسون قلبی وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبال <سؤال> کیسر بادشاہ کے پاس سید عالم صل اللہ صلی اللہ علیہ مبارک نے جو خط مبارک لکھا تھا خط کا کاسد بنا کر حضرت دہیا کلبی کو ہی بھیجا تھا توجہ ہے سن چھ ہجری میں کلب قبیلے کا ایک بڑا ایک بڑے البسواد بےغ بن امر مسلمان ہوئے ان کے ساتھ اسلم سلکرون بنو کلب کے بہت کبیلے بہت لوگ مسلمان ہوئے پھر تو وقت کے وقت آنا شروع ہو گئے بنو کلب قبیلے کے مسلمان ہونے کے لیے توجہ ہے اور آپ نے امر القیس بن اسب کو بنو کلب قبیلے کا عامل بنایا نائب بنایا توجہ جب حضرت صدیق اکبر کا دور خلافتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف فرمانے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ تھوڑے اسلام سے منحرف ہوئے توجہ ذرا وہ اور تھے بنو کلب قبیلے کے لوگ اللہ کے فضل سے اسلام سے نہیں پھرے بک نمین الحب یتی اسلام توجہ ہے اور عجیب بات کہ آپ علیہ السلام اسلام دنیا سے جاتے ہوئے آخری دستہ جو اسلام کے جہاد کے لیے روانہ فرماتے ہیں آخری دستے کے امیر قلب قبیلے کے ایک روشن چراغ حضرت اسامہ بن زید کو بناتے ہیں دنیا سے جانے لگے توجہ تو جس شخص پر اعتماد کر کے جہاد پر بھیجا اپنے صحابہ کو وہ شخص بھی بنو قلب قبیلے کا ہے وہ حضور کے بیٹے کا بیٹا ہے حضور کے بیٹے کا بیٹا ہے اللہ توجہ ہے ذرا حضور سے کہو آو! توجہ ذرا چودہ ہجری تھی کتنا حضرت یزید بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو جو حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ کے بھائی تھے وہ دمشق اور شام کے حاکم تھے انہوں نے پھر حضرت دہیا قلبی کو تدمر قبیلہ تھا تدمر بنو کلب میں سے ان پر چڑھائی کے لیے بھیجا حضرت دہیا کو مسالحت ہو گئی جنگ نہ ہوئی دو الجندل کے لوگ سارے آ گئے توجہ اچھا عجیب بات پھر وہ وہ لوگ دو الجندل والے جب یہ ہے شفین کھڑا ہوا تو وہ نہ مولا علی کی طرف تھے نہ حضرت مولیا کی طرف سے انہوں نے کہا ہم تو غیر جانب جا ہیں عجیب بات سنو آہل عرب نے دیکھا نا بنو قلب کو اسلام کی خدمات کرتے ہوئے ہر طرف ان کی عزت اور شان کے جھنڈے لہرانے لگے تو اب آہل عرب جو بھی تھے چاہے کوئی سید تھا چاہے سید قریشی جو بھی تھے کوشش کرتے تھے کہ اس خاندان سے کوئی رشتہ لے لیا جائے توجہ ذرا اللہ امالی سالب کتاب ہے امام سالب مشہور نہوی ہیں مور بہت بڑے امام ہیں نہ اب میں سنانے لگا ہوں کہ حضرت بی بی رباب امام حسین کے گھر والے محترم ان کے بڑے کون تھے اسلام میں کس دور میں آئے اور مولا علی اور امام حسن اور امام حسین نے ان کی شہزادی شہزادیاں محترمہ سے شادی کیسے کی یہ سنا توجہ نہیں فرما اللہ اکبر و کبیرہ بی بی ربا رباب پاک کے قبیلے کے جو بڑے تھے ان کا نام تھا امرول قیس بن ادیب امرول قیس بن عدی بن اوس بن جابل بن کاب بن الیم بن حبل بن عبد اللہ بن کنانا بن بکر بن عوف بن عزرا بن زید اللہ بن رفیدہ بن ثور بن قلب بولو تو صحیح یار لہو ادراک انہوں نے زمانہ رسالت پایا توجہ حضرت عمر کے دور خلافت میں آتے ہیں یہ کن کے بڑوں کی بات سنا رہا ہوں بی بولو اور بولو امام عالی مقام کے زوجائے محترمہ کے بڑے لباس کب مسلمان ہوئے کب مسلمان ہوئے کن کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے کیسے لالت پڑ جائے گی ان پر جو کہ عمر کافر تھا اور کتے کا بچہ تو عمر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے والے ان کی آگے بیٹیاں او ہو ہو ہو وہ مولا علی امام حسن حسین کے گھر میں آتی ہیں تو ان کا کیا بنے گا پھر مولا علی اور حسن اور حسین کی اولاد کا کیا بنے گا وہ کتے کا بچہ میرا سی سو انشاءاللہ سند حسن ہے <تصانًا> خارجہ کہتے ہیں واللہ عمر اکبالا راجول یا تو خط کار میں عمر کی کچہری میں بیٹھا تھا ایک شخص آیا حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہو گیا خلیفے کو جس طرح سلام کیا جاتا ہے ویسے سلام کیا آپ پوچھتے ہیں مانند کون ہے کہتے ہیں امرون نسرا نہیں میں عیسائی ہوں اور تھک بی بی میں کے بڑے کوئی عیسائی دکھا کر بی بی کو عیسائی ثابت کرتا ہے تو جو بی بی رباب کے بڑے ہیں ان کو بھی عیسائی دکھا کر بی بی رباب کو بھی عیسائی قائدے تیرے لیے کیا ہے کھوتے کا کیا ہوتا ہے اس کو کیا معلوم گندگی کھانا ہے یا حلال پاکیزہ پھول کھانا ہے وانا امرول القیس بن عدی الخل میں امر القیس بن عدی قلبی ہوں حضرت عمر نے نہ پہچانا دوسرے بندے نے پہچان کرائی یہ فلانا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں تری کیا چاہتے ہو قال اور الاسلام میں اسلام چاہتا ہوں فاردہ علیہ آپ نے اسلام پیش فرمایا پکا بلاؤ مسلمان ہو گیا سمت آیا رہو حضرت عمر نے نیزہ منگایا کیا منگایا نیزہ منگایا نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھاما نیزہ ہمیشہ کندھے کے ساتھ ایسے کھڑا کر کے باندھا جاتا تھا باندھا اور قبیلہ ہے غزہ یہ بھی قلبی تھے ان کے مسلمانوں کا سردار بنایا فکبر شیخ یہ نیزا لے کر جب جانے لگے ہم نے پیچھے سے دیکھا بلے باہ یہ تزو ہی جھنڈا جو ساتھ تھا وہ لہرا رہا تھا او فرمات تو راج اللّہ سلسلا امرال جماعت من المسلمین قبل میں نے ایسا شخص مبارک نہیں دیکھا تھا جس نے نماز تو ایک بھی نہ پڑھی ہو محض اسلام لایا اور اسلام لانے کی برکت سے ہی مسلمانوں کے قبیلے کا سردار اور مجاہدوں کا امیر بن کے جا رہا اب وہ جا رہے ہیں وہ مرد مجاہد وہ مبارک جس نے صرف اسلام قبول کیا کوئی نماز نہیں پڑی حضرت عمر خلیفہ دوم نے ان کو بنا دیا پورے بنو قزا قبیلے مجاہدوں مسلمانوں کا امیر وہ جا رہے ہیں جب مولا علی اور حسن حسین نے دیکھا کیا شان پا گیا کیا شان پا گیا باپ بیٹا اٹھتے ہیں راستے میں جا کر ملتے ہیں کہتے ہیں کیا کہ مہربانی کرتے ہو ہمیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہو رشتے دے دے گئی میں رسول اللہ کا داماد یہ حضور کے نواسے ہیں انہوں نے کہا حاضر ایک بیٹی علی آپ کو دے دی دوسری بیٹی حسن آپ کو دے دی تیسری بیٹی رباب حسین آپ کو دے دی توجہ ہے اللہ اکبر جو مولا علی سے بیا ان کا نام شریف تھا محیات یا محیات دونوں احتمال جو امام حسن سے بیاہ ان کا نام شریف تھا سلمان اور جو امام علی مقام سے بیاہ وہ امام اعلیٰ مقام تھے امام علی مقام سے جو بیا دی تو ان کا نام بی بی رباب جن کے اسلام کی عظمت کو دیکھ کر بیت کے سردار ہائے ہائے ہائے ہائے رشتہ لینے کے جذبے کے ساتھ معمور ہو گئے مجبور ہو گئے وہ کبیلے قلب سے ہیں جس قبیلے کی بی میسور ہیں اب ذرا یہاں پر اگر یہ لطیفہ ڈال دوں نا کہ ان کی اسلام کی عظمت کو دیکھا تو ان سے رشتہ مانگ لیا مولا علی نے اور پھر آگے ان کی اسلام کی عظمت کو دیکھا تو ان کے کیسی رشتہ دار سے اسی قبیلے سے پھر رشتہ مانگ لیا حضرت معاویہ نے اللہ اکبر اللہ, اکبر اللہ اکبر بولو تو صحیح یار اگر رشتہ کریں شاہ شالی تو یہ بی پاک یہ گھرانہ اتنا اونچا بن جاتا ہے تمہاری نظر میں اگر معاویہ لے لیں تو عیسائی بن جاتا ہے لاخلا نت تمہاری سمجھ اور علم پر الحمدللہ توجہ ہے انشاءاللہ ان پاکوں کی مولا علی کی روح شریف بھی کہہ رہے ہوگی ہمارے تمام خاندان کو بچا رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ توجہ ہے بولو تو صحیح اب اس رباب پاک سے حضرت رباب بی بی پاک رباب سے حضرت بی بی سکینہ جو مشہور سکینہ ہے لیکن نام صحیح سکینہ ہے وہ اور حضرت علی اصغر جو امام علی مقام کی گود میں بچے تیر لگنے سے شہید ہوئے تھے جو مشہور ہے اس طرح سنا رہا ان کا نام شریف تاسل عبد اللہ علیس کا لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے یہ وہ مبارک لوگ ہیں حضرت بی بی رباب حضرت بی بی رباب حضرت سکینہ ان کے شہزادی محترمہ ان کے ساتھ محبت کے جذبے کے شیر بولے ہیں امام حسین سناؤں باہوالا سناؤں کتاب و نصب قریش امام ابو عبداللہ اللہ بن عبداللہ بن مصعب زبیر ایک سو چھپن میں پیدائش ہے دو سو چھتیس میں وفاد ہے عبداللہ بن زبیر کی لڑی سے ہیں زبیر کہا جاتا ہے حضور کی پھوپی مبارک حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں سے اشعار سنو توجہ وفر رباب و سکینا يقول له سين بن علي لعمرك انني لا احب دارا تضيفها سكينة والرباب احبهما وعبدل بعد مالي وليس للائم فيها عتاب ولست لهم ان عتبوا مطيعا حياتي او يغيبني فرماتے ہیں تیری جان کی قسم میں اس گھر سے بھی محبت رکھتا ہوں جس گھر میں بی بی رباب اور سکینا رہتی ہے کون بول رہے ہیں حسین بولوں ری ہاں اس بڑوے کے نزدیک یہ عیسائی خاندان کے ساتھ ایسا ایسی محبت میں ان سے محبت کرتا ہوں مال خرچ کرتا رہوں گا اور مجھے ملامت کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کیوں کرتے ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے ملامت کرنے کا یہ لاکھ ملامت کرتے رہے میں ان کی نہیں مانوں گا اپنی زندگی میں جب تک مٹی نہ آ پڑے حسین پر یہ لاکھ مجھے ملامت کریں ان لوگوں سے کیوں محبت کرتے ہو میں محبت کرتا رہا ذرا بولو تو صحیح دیکھو صحیح ہے میں نے کیا کہا انشاءاللہ شاء وہ سنا گا جو دنیا میں کسی نے سنا ہوگا سنا ہے تم نے زندگی میں سنا ہے سچی بتا نا کیا کیا حقائق چھپائے توجہ ہے کہ نہیں سی قیس میں عدی ہاں بلکہ یعنی مطلقاً قلب قبیلوں کے لوگوں سے رشتہ لیا حضرت عبد الرحمان بن عوف نے کون ہے آشرم مبشرہ میں سے ساتھ لیے انہیں سے حضرت عثمان نے کون بی بی نائلا وہ بولو تو صحیح یار انہی سے علی پاک اور دو بیٹوں کا سنا چکا ہوں انہی سے رشتہ لیا اسی عظمت کی وجہ سے حضرت مروان نے جن کو پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کہتے ہیں میں اس وجہ سے حضرت مروان کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف امام زین العابدین نے حضرت مروان کو حدیث کا استاد بنایا ہے تو امام زین العابدین کا استاد حدیث میں تو میں اس کو برا بولوں تو مجھے تو یہ زیب نہیں دیتا سیدھی ساری بات ہے हा. اور اگر کوئی کہتا ہے مجھے اہل بیت کی غیرت ہے تو اس بے غیرت سے کہو میں پوچھتا ہوں کہ کیا غیرت اہل بیت کی امام زین العابدین کو نہیں تھی یار بولو تو صحیح یار ہاں اس کی وہ حدیث آپ کو میں ایک نہیں پتہ ہی کتنے مقام پر دیکھ سکتے خیر ہے خیر, خیر. خیر. خیر. حضرت معاویہ نے بھی لیے آگے چلتے ہیں عجیب بات یہ ہے جو سنانے کی ہے کہ ان لوگوں کے قبیلے سے بڑے بڑے مجاہد نکل کر ادھر ادھر فتوحات کرتے رہے اور فوجی دستوں کے امیر بنتے رہے یہ سندھ جانتے ہو سندھ جانتے ہو اس سندھ پر حکم بن عوانہ کیا نام تھا حکم بن عوانہ خلیفہ ہشام کی طرف سے خوراسان یہ افغانستان سارا رو بخارا ادھر تک چلے جاتے ہیں تو اس کو سارے کو خوراسان بولتے تھے یہ ایران بھی اس میں سب اس کو کیا بولتے تھے خوراسان <سلم> اس کے امیر بنائے گئے اور پھر سندھ کے امیر بنائے گئے اور اسی علاقے میں ان کی شہادت ہوئی اور چار سو قلب کے مجاہد ان کے ساتھ شہید ہوئے عجیب بات یہ ہے کہ تمہارے بڑے بڑے امام حدیث کے اور علوم کے اس قبیلے سے ہوتے رہے اور ان کی نسلیں چل رہی ہیں دنیا کائنات میں بہت بڑا مشہور امام شمس الدین زہبی کے استاد ابن قطیر کے استاد بڑے بڑے لوگوں کے استاد وہ ہیں یوسف مزی جن کی کتاب ہے تحریب الکمال یہ بھی اسی قلب قبیلے کے اندلس مغرب کے علاقے کے مالکی مذہب کے بہت بڑے مفسر امام دنیا میں مشہور ان کی تفصیل المحرر اس کے مصنف ابن عطیہ ابن عطیہ یہ بھی اسی کلب قبیلے کے ہیں اور مفسر ابن جزائی یہ جن کے نام بول رہا ہیں ان کی کتابیں میرے پاس پڑی ہیں توجہ ہے خدا کے بندو اب تو اندازہ لگا لیا یہ مبارک قبیلہ کیا تھا کتنی برقتیں اسلام نے ان کو بخشی اور پھر کتنا برقطیں انہوں نے مسلمانوں کو بخشی ان پر بکواس کی جا رہی توجہ ہے کہ نہیں آخری پاک مستفا کی زبان سے سناؤں وعدہ کیا تھا بخاری مسلم میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر یہ حادی سے ہیں पेरी, पेरी, حضور نے چند قبیلوں کے نام لے کر فرمایا یہ آلہ ہیں یہ افضل ہیں پھر ترتیب کے ساتھ ان کو بیان فرمایا بخاری مسلم دونوں میں یہ روایات موجود ہیں آپ علیہ اللہ السلام نے انصار قبیلے کی تعریف فرمائی مزینہ کی تعریف فرمائی جوہینا کی تعریف فرمائی خفار کی تعریف فرمائی یہ سب قبیلے تھے اشیا کی تعریف فرمائی یہ چاند کے نام لے کر اب مزینہ جو ہے یہ بھی کل بھی ہیں اور جوہینا بھی کل بھی ہے وہ ملا قبیس پاک محمد کی زبان جن کی تعریف فرماتی اور افضل قبیلے بیان فرماتی ہے وہ تو قلبی ہے تو پتا کہاں کا اصبی ہے وہ قلبی ہے تو کہاں کا نسبی ہے خدا جانے ہندو سے ہے سکھ سے ہے گر سے ہے مزینہ اور جوہینا اگر نہیں جانتا تو بخاری مسلم تو تیرے بس کی بات نہیں جو کوئی عربی جانتا ہے اس کے پاس چلے جانا اس کا ترلہ کرنا یار یہ حدیث تو مجھے دکھا دے اور پھر اللہ کے فضل سے جو نازیر نے بیان کیا جب یہ سب کچھ سامنے آئے پھر کیا کرنا چاہیے اپنے منہ پر درل دل کرنا چاہیے کہ میں کیوں چھیڑ کر بیٹھا ہوں اور بولو گا خدا کے بندے کیا کر رہے ہو یار اللہ اکبر <سؤال> وہی بات وہی و <الانسار> با مزینہ و جوہینہ و گفار و اسجا و من خان بنی آپ دوال وہ اللہ و رسول ہُو مولا ہوں حضور نے ان کبیلوں کو اے گنا اور گن کر فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول ان کا آقا آکار مولا ہے اندھی کا بچہ حضور فرمائے میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ روایت یاد رہتی ہے اگر سے اسے فی ہے اور یہ جس میں کو کلامی نہیں ہے صحیح ہے تو حضور فرما رہے ہیں اللہ ان قبیلوں کا مولا ہے رسول مولا ہے اور تو مولا جی جواب آن غزل ہے <mater> اگر صحابی رسول کے گھر والے محترمہ پڑھو زبان کھولنے کی تمہیں اجازت ہے تو یہ جواب یہاں غزل ہے نہ چیز دو کو دو، بھی تیری خدمت کرنے کی اجازت ہے اب دنیا فیصلہ کرے گی کون ذلیل ہو رہا ہے اور کون عزت پا رہا ہے یہ دنیا فیصلہ سنیے میرے بھائیوں تاریخ ابن ساکر میں سیدہ میسول پاک کا عجیب قصہ جو بلاغات ابن ساکر میں سے فضائل کے باب کے اندر ایسی روایات مقبول ہوتی ہیں حافظ ابن ساکر جو سنا رہے ہیں توجہ تو یہ کس کو ہی ثابت کر رہا ہے نعوذ باللہ من اللہ حضرت سیدنا معاویہ گھر میں بیٹھے ہیں توجہ ہیجڑا خاتم خاطم نوکر باہر کا گھر گرس آیا گھر آیا بی بی محسوس تجریف فرماتی فوراً کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ ڈال لیا حضرت معاویہ فرماتے ہیں وہ تو ہیجڑا ہے بیچارا آپ فرماتے ہیں کیا عجیب بات کر دی تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ ایسا بن جائے تو کیا اس کی وجہ سے شریعت رسول بدل جائے گی بلغلین معاویت داخلہ خلیہ بما ہوں ہدے جل خسی فاستا من فقا لاویہ انزلت بے منزلت مروتے علامت میں فقا لطلا کانکترا انل مسلتا حضرت معاویہ فرماتے ہیں یہ تو عورتوں کی طرح ہے کیوں چھپ رہی ہو آپ عرض کر ہیں ہے کا کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی پیدائش بگاڑ لی اپنی پیدائش کو بگاڑ لیا تو میرے لیے وہ کچھ حلال ہو جائے گا جس کو اللہ نے حرام کیا وہ بتا لانتی یہ تو شریعت رسول کی اتنا پا بند ہے تو نے عیسائی کیسے بھونک دیا شوہر خلیفیں وہ کہہ رہے ہیں تو عورت کی طرح ہے پھر خلیفہ وقت اور اپنے شوہر کو یہ جواب دے رہی ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہتے ہیں خدا نے جو حرام کیا وہ حالان تو حرام خدا نے کس کی زبان پر کیا رسول اکرم کی وہ بولو گا کس کی زبان پر خدا نے حرام کیا یعنی عورتوں مردوں سے پردہ ضروری کیا اور مردوں کے سامنے آنے کو جائید نہ رکھا کس نے جی کس نے حرام کیا بے پردگی کو کس کی زبان پہ حرام کیا بولو کس نے حرام کیا اللہ نے کس کی زبان پر تو جو خدا کے حرام کیے ہوئے رسول پاک کی زبان کو مان رہی ہے ابھی بھی تیرے نزدیک عیسائی ہیں مجھے تو تیرے عیسائی ہونے میں شک پڑ رہا ہے اب آتا ہوں اس نے یہ جو بکواس کی ہے اس کو اربھی تو آتی نہیں اس کو کوئی پتا نہیں ہے کہ کون سی تاریخ ہے ایسا کرو کہاں درایت اور کہاں کوئی پتا نہیں اس نے کسی اردو سے پڑھا اردو والے نے بھوک مار دی کتابوں میں ہر بات لکھی آتی ہے لیکن ہمیشہ علم والے کا کام ہے کہ اس سے چننا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے عالم کا کام کیا ہے چننا ہر بات کو پڑھ کر سنانے والا عالم نہیں ہوتا عالم وہ ہوتا ہے جو غلط اور صحیح میں فرق سمجھتا ہو اس کو عالم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے جو غلط کو پڑھتا رہے اور صحیح کو بھی پڑھتا رہے غلط کو بھی اٹھاتا رہے صحیح کو بھی اٹھاتا رہے ہر طرح کا ملبہ لوگوں کے سامنے ڈالتا رہے ایسے بڑھوے کو عالم نہیں کہتے عالم وہ ہوتا ہے جو تمیز رکھتا ہو یہ غلط لکھا ہوا ہے یہ صحیح <سلام> نا کتابوں میں تو سب کچھ ہوتا ہے اب دیکھو اس نے جو بات لکھی ہے اس نے جو بات کہی ہے تلاک جھوٹ جھوٹ سراپا جھوٹ جھوٹ سراپا جھوٹ کوئی تلاک نہیں ہوئی یہ تلاک کی بات جس نے سب سے پہلے لکھی ہے اس کا نام بتاتا ہوں اور اس کا حال بتاتا ہوں اس کا نام مشہور ہے دنیا میں ابن دریت دال رے یہ دال درید ابن درد جمہرت الغا لغت کی کتاب ہے لیکن یہ بندہ اس نے لکھا ہے ابن درید کہ کلاک دے دی حضرت معاویہ نے اور یہ جی لکھا شیر پلا حافظ ابن اشاکر اس سے نقل کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کا شور یہ لوگ نہیں لگتے کہ یہ حضرات صنعت ذکر کرتے ہیں اصل بندے کا نام سارا کچھ سند ذکر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کام تھا صرف نقل کرنا اب تمہارا کام ہے اس میں تمیز کرنا سند کو دیکھنا کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے سند اس کی صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اگلے پر ہے جیسے تاریخ تبری والے ہیں انہوں نے صاف شروع میں لکھ دیا انہوں نے کہا بھائی میں سب کچھ مواد ڈال رہا ہوں اپنی کتاب میں لیکن اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ ذمہ دار تم ہو میں لکھ رہا ہوں چیز تم نے کرنی ہے ہاں ہاں ہاں ہا یار بولو تو صحیح وہ مرو اب دیکھو ابر دریات کے متعلق اس کا حال بیان کرتے ہوئے دنیا کائنات کے سیکا امام مضبوط ترین جین کی لغت پر اعتماد کیا جاتا ہے اور جن کو سیکا قرار دیا جاتا ہے امام ازہری تحریب الوغہ والے تحریب الوغ یہ امام اظہری کی لغت کی کتاب ہے ابو منصور محمد بن احمد اظہری ان کی پیدائش ہے دو سو بیاسی میں اور وفات ہے تین سو ستر میں یہ ابن دریت کے ہم زمان ہیں ہم عصر ہیں ایک ہی دور میں ہوئے ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں حضرت کا حال وہ آپ کو سناتا ہوں پھر ان کی بات پر بھی دیکھ لینا کیا ہے <تصفح> اور بولو تو صحیح یار تعلیم کے مقدمہ میں شروع میں امام الہری نے جو کچھ خود لکھا ہے فرماتے ہیں دخل تو یومن علئے فوجت تو سکرانا ہوں کلام میرے خالاب شکر علیہ فرماتے ہیں میں ابن درید کے گھر گیا بیٹھک میں گیا وہ بیٹھا ہوا تھا میں جب پہنچا تو نشے میں دھوت تھا جو زبان سے باتیں کر رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں کیا کہہ رہا شراب پی کر نشے میں دت بیٹھا تھا سکران آ گجرا والے کے ملنگ شکران نشے میں دھت بیٹھا تھا لا لائس کے لسانو لانل کلام من خیال ابھی تکر نشہ اتنا تھا بات بھی نہیں ہو رہی تھی شراب کی وجہ سے اور میں پوچھتا ہوں ملونو بتاؤ تو صحیح اتنا اندھے بن گئے ہو حضرت معاویہ کے بیٹے کو شرابی کہہ کر یزید کو پلید پلید کہتے ہو اور اس شرابی کو امام کہہ کر حضرت معاویہ کے گھر والے باندھ کر بکواس کر رہے ہو ہاں فرواتے ہیں میں نے اس کی کتاب جب دیکھی تو بہت سی لفظ تھے ایسے جن کو بگاڑ بگاڑ کر لکھتا رہا ارے جب ہوش میں نہیں تھا تو بگاڑ کر ہی لکھنا تھا بندہ تو نشے تھا شرابی تھا ہو اب پتا چلا ان کی بگڑتی تھا یہ ربز سے معمور لوگ کیا بلا ہوتے ہیں ان کو شراب بہت اچھی لگتی ہے جب بری لگتی ہے تو اس وقت جب یزید کی طرف سے ان کے بقول نسبت آئے تو پھر شراب پوری ہے اور اگر یہ کتے خود پیے تو پھر تو عبادت ہے نا غیرت کے بچے تمہارے باپ کی شریعت ہے کتے نشے کی بکواس اٹھاتے ہو اور اس کو لگاتے ہو حضرت محسون پر ان کے تمام فضائل تمام اسلام تمام عظمتیں سب کچھ گوا دیا ایسے لوگوں پر نہیں بھونکتے مگر وہی جن کے نطفے میں فرق جن کے نطفے میں بڑا ظلم یا میں حوالہ دے رہا ہوں کو غلط ثابت کر کے دکھائے امام اظہری کسی سے نہیں لے رہے وہ فرماتے خود گیا دیکھا تو نشے میں دت تھا غیرت یہ شرابی تیرا امام بن گیا کتے ہم شرابیوں کو امام نہیں بناتے ہم مستعفی کے تقوا کے پیکر لوگوں کو امام بناتے ہیں پرہیز گاری کے پیتر لوگوں کو امام کھول گئی حقیقت رہ گئی اللہ حجاللہ شاہ انہیں کے در کے کتوں کے سدر ہماری بات